شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی سلطنت اور حکومت کا تذکرہ چل رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمائی تھی گزشتہ سبق میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہدیبیا کے مقام پر مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا اور یہ معاہدہ سن چھے ہجری میں طے پایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور یہودی علاقوں پر حملے کیے اور ان علاقوں کو فتح کیا آج کا ہمارا درس سن سات ہجری سے متعلق ہے اس درس کا عنوان ہے امرۃ القضاء یعنی وہ عمرہ جو کہ گزشتہ سال رہ گیا تھا اس سال سن سات ہجری میں اس کی قضاء ہونی ہے وہ مدو تصنت الا من الہدنا فتو جہنبی صلی اللہ علیہ وسلم مع جميع الى مکہ لقضاء معاہدے کو ایک سال گزر چکا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق مکہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے عمرہ ادا کیا معاہدے کے مطابق تین دن رہنے کی اجازت تھی چنانچہ تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے پھر تین دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہمراہ مکے سے نکل گئے سلح حدیبیہ میں اسی طرح تے پایا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے تین دن گزاریں گے اور پھر چلے جائیں گے میرے بھائیو جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ سلح حدیبیہ کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع ملا مسلمانوں کو انہوں نے نزدیک سے دیکھا مسلمانوں کے اخلاق مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے عادات انہوں نے نزدیک سے دیکھے مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان معاملات اور تعلقات بڑھے جس کے نتیجے میں کافروں کو موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو سمجھ سکے استاد مساف سری اللہ اسر فرما رہے ہیں قریش سلوک المسلمین قریش والوں نے مسلمانوں کے معاملات کو نزدیک سے دیکھا فیہم قومن آخرین تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک دوسری قوم ہے قدسہ مس جدیدہ اسلام نے انہیں ایک نئے قالب میں ڈھال دیا تھا ہم متن تھے یہ ان کے مکے میں ایک ہی جگہ پلے بڑے تھے لیکن آج جب سالوں بعد مسلمانوں سے ان کافروں کی اور مشرقین مکہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ دور دور سے اور نزدیک سے انہیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ یہ کچھ اور ہی قسم کے لوگ ہیں اسلام نے دین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور مبارک صحبت نے انہیں بالکل ہی بدل ڈالا تھا وہ دوسری ہی قسم کے انسانوں میں بدل چکے تھے وہ احد قفیر مبادی ال اسلام چنانچہ مشرقین مکہ میں سے بہت سارے لوگ اسلامی عقائد اور اسلامی شریعت کو سوچنے اور اس پر غور و فکر کرنے لگے جماعات اکبلا جماعت مدینہ مسلم اور بہت ہی جلد ان کافروں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے او منہا اولا اخالولید ومر ابن العص و عثمان ابن الطلح اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت سے مشرف ہونے والے ان لوگوں میں خالد بن ولید عمر بن آس اور عثمان بن طلحہ سر فہرست تھے وہ من سعادت قریش و اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ قریش کے سردار اور ان کے بہادروں میں شمار ہوتے تھے اور وہ لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں لڑے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو مقناطیسیت رکھتا ہے اسلام کے اندر ایسے اخلاق ایسے معاملات اور ایسا سلوک موجود ہے جو کافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کافروں میں سے کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دو یسمع کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے میرے بھائیوں ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت اور شدت پسند قسم کے کافر کو رلایا واقعہ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں پر سخت تھے اور ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے لیکن سورہ توحا کی چند آیتوں کی تلاوت نے ان کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ وہی قرآن کریم ہے جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے جس نے کسی زمانے میں حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کو رلایا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ انقلاب برپا کریں تو اسی قرآن کریم اور اس کی تعلیمات ہی کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے نت نئے فتنوں اور کفار کے تیار کیے ہوئے جمہوریت کی طرح ڈھونسلوں سے اور خرافات سے کبھی بھی انقلاب نہیں برپا کیا جا سکتا دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو کہ مکے میں ایک ہی جگہ رہتے تھے ایک ہی جگہ پلے بڑے تھے اور ان کی آپس میں جنگیں ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے سات سال گزر جانے کے بعد مسلمانوں کو دیکھا ان کے اخلاق و سلوک کو دیکھا ان کے معاملات اور عادات و اتوار کو دیکھا ان کے عقائد کو سمجھا تو وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے جگری یار اور فداکار من بن گئے گویا کہ سیاد خود اپنے دام میں آ گیا شکاری خود اپنے جال میں پھنس گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک بلند اخلاق یہ وہ عوامل تھے اسباب تھے جنہوں نے کفار مکہ اور جانی دشمنوں کو اسلام کے سامنے تسلیم ہونے اور سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا میرے بھائیو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے انقلاب نہیں برپا کیا جا سکتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو نہیں سمجھتے اللہ جل جلالہ نے انہیں فرمایا ان کی یہ صفت بیان فرمائی اور وہ جنگ فرمایا کرتے تھے سخت جنگوں والے تلواروں والے نبی تھے آج جو لوگ کفار کی سیاستوں کفار کی تعلیمات سے مرعوب اور متاثر ہو کر ایسی بے باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے نہ کہ جمہوریت کے سلسلے میں لکھی جانے والی کتابوں پر نظر ثانی نہیں, نہیں میرے بھائیوں دعوت اور جہاد ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے اور علاقے فتح ہوئے جن پر انہیں بڑا ناز اور غرور تھا دوسری طرف دعوت کا سلسلہ جاری تھا دعوت کا سلسلہ کیسے جاری تھا اس کا تذکرہ ہم اگلے سبق میں کریں گے اس درس کے اخیر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو ایک حدیث بطور نصحت سنا دوں بطور یاد دہانی میرے بھائیوں میری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشتا و ربیع سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے یقوم یسوم و نہاراہو سردیوں کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تحجد وغیرہ پڑتا ہے اور دنوں میں روزے رکھتا ہے اس لیے کہ میرے بھائیوں سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں آدمی لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے تو تحجد کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور سردیوں کے جو دن ہیں مختصر اور چھوٹے ہوتے ہیں پیاس بھوک کی بھی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کو مومن کے لیے بہار فرمایا ہے تو جیسے عام لوگ سردیوں کے بعد جو موسم بہار آتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں خصوصی طور پر کسانوں کو دہکانوں کو آپ دیکھیں زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں پوری دنیا کے چرند و پرند سب خوش ہوتے ہیں ایک ہریالی سی ہر طرف ہوتی ہے چونکہ وہ موسم بہار کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں نا ہمیں بھی الحمد للہ چونکہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں موسم سرما کی قدر کرنی چاہیے موسم سرما کی راتوں میں عبادت کے لیے کوشش کرنی چاہیے فضول وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس نصیحت کو کرنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور اس نصیحت کو سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے اللہ جل جلال ہم سب کے انجام کو بخیر کرے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے اور پاک پیغمبر جناب تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور ان کے مبارک نقش قدم کے مطابق سو فیصد چلنے کی توفیق عطا فرمائے